نہیں بٹھاتے مینجنگ ڈائیکٹر ایک ہوگا ڈائریکٹر پچاس ہوا کرے لیکن مینجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا کوئی بھی ادارہ ہے اس کا سربراہ ایک ہوگا ڈپٹی ڈائریکٹر بناتے جائیے ڈائریکٹر ایک ہوگا اوپر بیٹھا ہوا ڈپٹی ڈائریکٹر اسٹینٹ ڈائریکٹر جوائنٹ ڈائریکٹر بناتے جائیے ڈائریکٹر اوپر ایک ہوگا اور یہی وہ بات ہے جس کو قرآن مجید نے توحید کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ اگر آسمان اور زمین میں ایک سے زیادہ علا ہوتے ل ان دونوں میں فساد رونما ہو جاتا ایک کی ترجیح کچھ اور ہے دوسری کی ترجیح کچھ اور ہے ایک کی منشا کچھ اور ہے دوسرے کی منشا کچھ اور ہے فساد ہوگا ٹکراؤ ہوگا اس کے لیے فرمایا گیا ہے مرد کی قوامیت لیکن یہ مرد کی قوامیت ویسے بھی ایک کڑوی گولی ہے عورت کو بھی اللہ تعالی نے احساسات دیے ہیں وہ بھی ایک انسان ہے مکمل انسان ہے دوسرے کی بالا دستی اور بالا تری جو ہے آسانی سے انسان قبول نہیں کرتا اس کے لیے ذہنی اور نفسیاتی طور پر تیاری کرائی گئی ہے یہ حکمت قرآن کا ایک بہت اہم موضوع ہے جو آج آپ کے میں سامنے رکھ رہا ہوں آج کے دور میں خاص طور پر نظریہ مساوات مرد وزن اس نے بہت تباہی پھیلائی ہے اگر آپ فیملی لاز میں آئلی قوانین میں عورت اور مرد کو بالکل برابر کر دیں گے تو خاندان کا ادارہ تباہ ہو جائے گا اور یہ ہو گیا ہے. اتنے سخت قسم کے فیملی لاز بنا دیے گئے ہیں اس برابری کے اعتبار سے اور عورتوں کے حقوق کے نام پر کہ اب یورپ میں شادی کرتے گی لوگ کیوں کریں شادی شادی کر کے خامفا بند جانا وی آر لونگ ٹو وہ ساتھ رہ رہے ہیں بچے ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن شادی نہیں کرتے یہ لیکن شادی کریں گے تو قانون یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر شوہر نے طلاق دی تو مکان سے تو فوراً باہر نکلنا ہوگا وہ عورت کا مکان ہوگا فوراً نکل جانا ہوگا یہ یوکے میں یہ قانون ہے کہ وہ گھر جو ہے وہ اصل اگر آپ کا گھر ہے ذاتی ملکیت آپ کا ہے وہ بیوی بی کا ہوگا آپ تو فوراً نکل جائیے اور اس کے بعد یہ کہ پھر آدھا آپ کا پوری جائیداد کا آدھا حصہ یا جتنا بھی ہوگا وہ اس کو دیا جائے گا لہذا مر شادی نہیں کر کے عورتیں مجبور ہیں ان کا بھی ایک تقاضا ہے اس تقاضے کے لیے بغیر اس شادی کے بغیر اس نکاح کے بندھن کے لوگوں کے ساتھ رہتی یہ سارا فساد جو معاشرے میں پیدا ہوا ہے کہ جو اصل میں طبی اور فطری نظام ہے اس کو آپ نے اٹھا کے پھینک دیا اور وہ ایک نعرہ ہے بڑا خوشنما نظریہ مساوات مرد و زن اس کی نفی قرآن نے کس کس طریقے سے کی ہے ذرا آپ اس کو حکمت قرآن کا ایک اہم مضمون سمجھ کر یہ تین مقامات ہیں کہ جو آج آپ کے سامنے آئیں گے اور اس میں بھی وہی بات نظر آئے گی کہ بلو پرنٹ جو ہے اس کی نفسیاتی تیاری کے لیے پہلی بات کہی گئی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو اٹھائیس میں اس کے بعد پھر ذرا ایک قدم آگے بڑھایا گیا سورہ نساء کی آیت نمبر بتیس میں پھر تینتیسویں آیت میں پھر کچھ اور مضمون لا کر پھر اصل مضمون آیا ہے آیت نمبر چونتیس میں اب یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو اٹھائیس پڑی اوپر اوپر اوپر, اوپر. Yeah. اس میں اس آیت کا پہلا حصہ ہے اس میں یہ قانون بیان ہو رہا ہے کہ اگر کسی مرد نے کسی بیوی کو طلاق دے دی شوہر نے وہ جب تک ایک طلاق ہے یا دو تلاقیں ہیں اس کو رجی طلاق کہتے ہیں اور رجی طلاق وہ ہے کہ جس میں دوران عدت شوہر رجوع کر سکتا ہے بیوی انکار نہیں کر سکتی بیوی یہ نہیں کہہ سکتی کہ تم مجھے طلاق دے چکے ہو اب تو میں تمہارے یہاں نہیں بسوں گی بلکہ اگر ایک طلاق دی ہے یا دو طلاق اگر تین طلاقیں ہو چکی ہیں تو پھر رجوع کا حق ختم ہو چکا پھر تو وہ نہ عدت میں رجوع کر سکتا ہے نہ عدت کے بعد نکاح کر سکتا ہے دوبارہ اس خاتون سے جب تک کہ اس خاتون کی کا نکار کسی اور مرد سے نہ ہو جائے ان نارمل کورس اور پھر وہ بھی کہیں طلاق دے دے یا فوت ہو جائے اور وہ بیوہ ہو جائے خاتون تب تو امکان ہے کہ وہ اس شوہر سے پھر دوبارہ نکاح کر سکے جس نے اسے طلاق دی تھی ورنہ کوئی امکان نہیں لیکن یہ تلاقیں مغلس کہلاتی ہے یہ تین طلاقوں کے بعد معاملہ لیکن ایک طرح یا دو طلاق تک شکل کیا ہے کہ عدت کے دوران مرد رجوع کر سکتا ہے چاہے عورت چاہے چاہے نہ چاہے اور اگر عدت پوری ہو گئی ہے تب اب باہمی رضامندی سے نکاح ہو سکتا ہے اب عورت کو بھی اختیار ہے وہ کہہ سکتی ہے کہ میں تمہارے نکاح میں نہیں آنے کو تیار ہوں چونکہ وہ عدت ختم ہو چکی طلاق واقع ہو چکی اسے کہتے ہیں بائن ہو گئی بائن علیحدہ کر دینے والی اب عورت علیحدہ ہے آزاد ہے اب وہ اپنی مرضی سے اپنی اگر چاہے گی تو دوبارہ نکاح کے لیے تیار ہوگی ورنہ نہیں کرے گی اگر انکار کر دے گی تو مرد مجبور نہیں کر سکتا طلاق دینے والا کہ وہ دوبارہ اسے نکاح کرے اب اس میں بھی چونکہ برابری نہیں ہے عورت یہ کہہ سکتی ہے اگر برابری ہو کہ تم نے طلاق دے دی اب میں تمہارے گھر میں رہنے کو تیار نہیں یہاں فرمایا نہیں ون ول متعلقات یا بیان فسنہ سلاثت تقرر جن خواتین کو طلاق دے دی گئی ہو انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو رو کے رکھیں تین قروغ تک قرو کی تفسیر میں بھی اختلاف ہے تین حیض آنے تک یا تین طہر کا یہ معاملہ جو ہے اختلافی فقہی معاملات ان میں میں نہیں جانا چاہتا تین طہر ہو جائیں یا تین مرتبہ یام آ جائیں ولا یل الہ یک تم نما خلق اللہ فی الحام انکل نیومن نب آخر اور ان کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں اس شے کو جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کر دی ہو اگر اس طلاق دینے والے شوہر سے کوئی حمل ہے تو چھپانا جائز نہیں ہے بلکہ یہ اسی لیے عدت ہے کہ واضح ہو جائے تین مرتبہ جو ہے اگر ایام آ گئے ہیں استبرائے رحم اس کو کہتے ہیں معلوم ہو جائے کہ کوئی حمل نہیں ہے لیکن یہ کہ فرض کیجئے کوئی عورت چھپا جاتی ہے یا یہ کہ جھوٹ بول دیتی ہے تو یہ جائز نہیں ہے حرام ہے ولا یل الحنا یکتم نما خلق اللہ حفی الحانا انکل یوم بلّہ بول تو ہن احق کو بے رد ہن فیضا لے کا ان ارادو اسلحہ اور ان کے شوہروں کو زیادہ حق حاصل ہے اس کا اختیار حاصل ہے کہ انہیں لوٹا لے اس مدت کے اندر اندر یہ احق کا لفظ آیا اس کو نوٹ کیجیے احق زیادہ حقدار ہو یا کہ یہاں برابری نہیں ہے عورت انکار نہیں کر سکتی کہ طلاق ہو چکی ہے اب میں تمہارے ہاں بسنے کو تیار نہیں ہوں عدت کے اندر اندر شوہر کا حق ہے اگر طلاق ایک یا دو ہوئی ہے اس کا اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اس کو لوٹا لے وہ بغول تو احق میں رد دے ہندنا فیض لیکن یہ کہ یہ اخلاقی جو اس کا پہلو ہے اگر اصلاح کی نیت سے ایسا کرے ستانے کے لیے نہ کرے شوہر وہ بدلے لینے کے لیے انتقام لینے کے لیے نہ مزید اپنے گھر میں رکھنے کا اس کا ارادہ ہو بلکہ اصلاح کا اب آیا ہے وہ ٹکڑا جو اصل میں فلسفیانہ ہے وہ اللہ مسل الزی علیہ ہند ن بال معروف اور ان کے حقوق بھی ویسے ہی ہیں جیسے کہ ان کے فرائض ہیں معروف طریقے پر وہ لجال علیہ ہند اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے وہ لاہو عزیز الحکیم <الْحَكِين> اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے دیکھیے یہ آیت کے الفاظ بول رہے ہیں کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ عورتوں کے لیے یہ بات ناقابل قبول ہے لیکن اللہ تعالیٰ وہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں ان کے ذہن نشین کرنا چاہ رہے ہیں اللہ عزیز ہے حکیم ہے زبردست ہے حکمت والا ہے جو نظام وہ دے رہا ہے وہ حکمت پر مبنی ہے اسی میں مسلحت ہے تمہاری بھی شوہر کی بھی اولاد کی بھی پوری نو انسانی کی معاشرے کی واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے لیکن للرجال علیہ درجہ ان پر ایک درجہ فوقیت کا ایک درجہ فضیلت کا مردوں کو حاصل ہے اس آیت کی تفسیر میں بھی ایک مغالطہ ہوا ہے بلکہ ہمارے قدیم مفسرین اور مترجمین کو بھی ہو گیا ہے اس کا ایک ترجمہ یہ کر دیا گیا ہے کہ ان کے بھی حقوق ویسے ہی ہیں جیسے کہ مردوں کے حقوق ہیں ان پر گویا کے وہ برابری ہو گئی حقوق کی شوہر کے حقوق بیوی پر اور بیوی کے حقوق شوہر پر گویا کے برابر ہیں یہ لفظی طور پر اس کا امکان یہاں موجود ہے اور یہ مغالطہ اسی لیے ہو گیا ہمارے سابق مترجمین کو کہ انہیں یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ نظریہ مساوات مرد و جن کی و مت کے ساتھ بیسویں صدی میں سامنے آنا ہے تو انہوں نے تو اس کو ایک عام سی بات سمجھا ہے حقیقت میں جب غور کریں گے تو یہ لام اور آلہ کا جو استعمال ہے لام کسی کا حق ہوتا ہے آلہ اس کے اوپر جو ذمہ داری ہے اور ویسے بھی عرف عام میں ہے کہ اختیارات جو ہے وہ رسپانسبلٹیز کے متناسب ہوتے ہیں جس کی جتنی زیادہ ذمہ داری اتنا آپ اس کو حق دیں گے اس کو اختیار دیں گے جس کی ذمہ داری کم ہے اتنے ہی اس کا حق بھی کم ہوگا اس کا اختیار بھی کم ہوگا تو ریسپانسبلٹیز اینڈ اتارٹی یا رائٹس یہ دونوں ایک دوسرے کو بیلنس کرتے ہیں تو جیسے مردوں کے فرائض ہیں ویسے ہی ان کے حقوق ہیں اور جیسے عورتوں کے فرائض ہیں ویسے ہی ان کے حقوق ہیں وہ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ ان کے لیے ہے ویسا ہی جیسا کہ ان پر ہے یعنی جو ذمہ داریاں اللہ نے ان پر ڈالی ہے اسی کی مناسبت سے اللہ نے ان کے حقوق رکھے ہیں ورنہ اصل بات تو یہی بتائی جا رہی ہے کہ مرد احق ہے ولید نجال علیہ درجہ اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت یا فوقیت کا یا اختیار کا حاصل ہے آگے پیچھے دونوں طرف جو ہے عدم مساوات کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ بغولت و احق کو بے رد ہندی عالیہ کا انراد مرد کا حق زیادہ ہے اختیار زیادہ ہے وہ چاہے تو اس حدت کے اندر اندر کر سکتا ہے ولدال ہند درجہ اور مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے لیکن ابھی صرف یہ بات کی گئی ذہن کو تیار کرنے کے لیے تاکہ تباہ آمادہ ہو جائیں اب آگے چلیے سورہ نشا سورہ بقرہ میں خاصا فصل ہے زمانی اعتبار سے سورہ بقرہ تو یوں سمجھئے کہ سن دو میں نازل ہو گئی سن ایک اور دو میں بدر سے پہلے پہلے اکثر آیات وہ ہے اس کی اور یہ جو ہے یہ تو سن چھ میں سورہ نشا نازل ہو رہی ہے اکثر آیات اس کی وہ ولا تمنا کم آلہ باز اور دیکھو تمنا نہ کیا کرو اس چیز کی جس میں اللہ نے تم میں سے باس کو باس پر فضیلت دے دی ہو بڑی پیاری بات ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں اب کوئی شخص ہو اسی پر جو ہے وہ پیٹ و کھاتا رہے اللہ نے مجھے بدصورت کیوں بنا دیا اس کو خوبصورت کیوں بنا دیا کھاتے رہو آپ کا حاصل کیا ہوگا اس میں کوئی تبدیلی تو ہوگی نہیں کہ چو کھانے سے تم خوبصورت نہیں ہو جاؤ گے اور وہ برسورت نہیں ہو جائے گی یا فلاں کو اتنی جسمانی طاقت کیوں دے دی صحت کیوں دے دی مجھے کیوں لاغر بنا دیا یا فلاں کو اتنی ذہانت کیوں دے دی اور مجھے کیوں غبی بنا دیا تو اس کے اوپر جو اللہ نے کسی کو دوسرے ایک دوسرے پر فضیلت دے دی ہے اس پر خلاق کرو یہ گیون ہے تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے قبول کرو بلا تتمنو مافق بل اللہ بعض کو مالا باز کیا کرو اس شے کی جس کو اللہ نے فضیلت دے دی ہے جس شے میں تم میں سے باس کو باس پر دیکھیے اصول ایک بہت عمومی قاعدے کے اعتبار سے اس لیے کہ فضیلت بہت سے اعتبارات سے ہو سکتی ہے ایک شخص پیدا ہی ہوا ہے جھوپڑی میں ایک شخص نسبتاً اچھے ماحول میں پیدا ہوا ہے ویسے وہ فرق و تفاوت کے ایک گولڈن اسکول لیے ہوئے پیدا ہوا ہو اور ایک جو ہے وہ ترس رہا ہو تو اس کے حلق میں گٹی بھی نہ ڈالی جا سکتی ہو لیکن یہ کہ بہرحال کچھ نہ کچھ فرق و تفاوت تو رہے گا اسلامی معاشرہ بھی ہوگا بہترین نظام ہوگا تو کچھ نہ کچھ فرق و تفاوت تو رہے گا اس اعتبار سے ایک عموم کو بیان کر کے اب اصل مسئلہ آیا و لن لب نجال نصیب ممک کسب و لن مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں یہ بھی ابھی تمہید کا مضمون ہے کس اعتبار سے اللہ نے اگر تمہیں ایک اعتبار سے کمتر پیدا کر دیا ہے کسی دوسرے میدان میں آگے بڑھو کوئی ایک شخص ہے جو جسمانی توانائی میں تم سے آگے ہے تو تم علم کے میدان میں اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرو کمپنسیٹ ہو سکتا ہے نیکی کے کام میں آگے بڑھو آخرت میں اپنے آپ کو اس سے بالا تر کرنے کے لیے کوشش ہو جاؤ فرمایا لسیب ممک کسبوں و نسائے نصیب بس اللہ ہم من فضل ہی ان اللہ کا نہ بک اور اللہ سے فضل کا سوال کرتے رہو اللہ تمہیں بھی دے نوازے کسی ایک اعتبار سے تمہیں اگر کم رکھا ہے کسی دوسرے پہلو سے اللہ تعالیٰ تمہیں نواز دے یہ ساری تمہید ہے کس مضمون کی اب آ وہ یہ واعد ارجال ار و قبامون یہ وہ بم شل ہے جس کے لیے ذہنوں کو تیار کیا گیا ہے تین سال پہلے چار سال پہلے تو وعایت آ چکی تھی ول رجاع ہند مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فوقیت کا حاصل ہے ریکنسائل کر لو زین اپنے آپ کو اس کے ساتھ ریکنسائل کرو اس کو تسلیم کرو اس کو مان لو بلکہ میں مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اسے پکاؤ چار سال تک پکوایا ہے تب یہ مضمون آیا ہے پوری طرح چار سال یہ آیت تلاوت ہوتی رہی ہوگی اس کو پڑھا گیا ہوگا اس کو سمجھا گیا ہوگا اس پر جو ہے ذہن اس پر نفسیات جو ہے اس کا جواب ہو چکا ہوگا تب یہ آیت آ رہی ہے اور رجال القوام عالصا مرد حاکم ہے عورتوں پر اس میں بھی جدید جو ترجمے کیے جا رہے ہیں اس میں تو بدیاانتی کی جا رہی ہے نگہبان ہیں ہے نگران ہے جب کاما کے بعد آلہ آ جائے کاما الا کسی شے کی طرف متوجہ ہونا کاما آلہ پر کسی شے پر کھڑے ہو جانا اس کو آپ ہلکے سے ہلکا لفظ استعمال کریں تو نگرانی نگرانی جو ہے وہ بالا طریقہ ایک مفہوم ہوتا ہے لیکن اصل ہے اردجال قوامون على آل النساء مرد عورتوں پر حاکم ہے یہ ہے اصل میں خاندان کے استحکام کا وہ اصول سربراہ جو ہے مرد ہے عورتوں کے بارے یہ آگے ان کا کیا رویہ ہونا چاہیے اور رجال القوام عالم نصاح دل اللہ باد بعض یہ دیکھیے اس آیت کے ساتھ جوڑ دیا ولا تمنا مافق دل اللہ بادم البازن بعض۔ تمنا کیا کرو اس سے کہ جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلہ دے دیو اب یہاں اس کو دلیل کے طور پر استعمال کیا ارد جان و قوامول عل نسائ بما فک اللہ بابہ علاب وبیما انفقو منم والم اور دوسرا جو ہے ان کی حاکمیت کا ان کا جو اختیار ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے نکاح میں تو دونوں برابر ہیں عورت اور مرد نکاح میں شریک ہیں لیکن مرد نے مہر دیا ہے عورت نے مہر وصول کیا ہے ظاہر بات ہے فرق ہو گیا نکاح کے ساتھ اسلامی نکاح میں تو یہی سے فرق واقع ہو گیا وبیما انفقو منم والم اور سبب اس مال کے جو انہوں نے خرچ کیا اور پھر نان نفتے کی ذمہ داری ہے عورت کے اوپر معاش کی ذمہ داری نہیں ہے مرد کے اوپر ذمہ داری ہے تو ظاہر بات ہے کہ ایک تو اللہ نے جو فضیلت ان کی خلقی اعتبار سے رکھی ہے تخلیقی اعتبار سے ایک فضیلت یہ ہے کہ ذمہ داری جو ہے نان نفتے کی وہ مرد پر ڈالی ہے معاشی ذمہ داری مرد پر ہے تو نیک بی بیویوں کی روش کیا ہونی چاہیے ایک مسلمان خاتون کی روش کیا ہونی چاہیے فسال ہاتھوں کان تاطن نیک بیویاں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی فرما بردار یہ ہے لفظ جب تک کہ ذہن اس کو انسان تسلیم نہ کرے اور یہی ہے آج کل کی فضا اس کے لیے بالکل سازگار نہیں اور وہ جو بھی جراثیم فضا کے اندر ہیں اور وہ وائرس جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے شدید اسی وجہ سے وہ فتر ہوتے ہیں دفعہ کم سا کہ میری حیثیت یہ ہے پرسویٹ کرے اپنی بات کا قائل کر لے جس طریقے سے بھی اس بات کو منوا سکے منوائے لیکن یہ جانے کے فائنل اختیار اس کا ہے اس کا فیصلہ مجھے زینل تسلیم کرنا ہے فصال ہاتھ تو نیک بیویاں نیک بیویاں وہی ہیں کہ جو فرما بردار ہو فرما برداری کی ایک لمٹ ہے اور وہ لمٹ یہ ہے کہ لا تاطال مخلوق انفی معاشیت الخالق شوہر بھی اگر گناہ کا حکم دیتا ہے بیوی انکار کر سکتی ہے جہاں اللہ کی معصیت ہو رہی ہو وہاں شوہر کی بات نہیں مان وہ طلاق دیتا ہے تو دے دفع ہو یہ تو اس لیے کہ اللہ کا حق جو ہے وہ فائق ہے وہاں پر پورے پوری جو ہے بغاوت اس کا حق حاصل ہے لا تا تال مخلوق ان کی معاشیت خالد جہاں معصیت خالق لازم آ رہی ہو وہاں مخلوق میں سے کسی کی تاف نہیں کسے معاشت نہ والدین کی ہے اور نہ شوہر کی ہے بیوی کے لیے فساد ہات و قان تعتر حافظات نیلغیب حافظ اللہ غیبوں کی اور رازوں کی حفاظت کرنے والیاں اس حفاظت کے تفیل جو اللہ نے کی ہے یہ بھی چونکہ ظاہر بات ہے کہ بیوی سے بڑھ کر شوہر کے رازوں کی جاننے والی اور کون ہے تو با ایک سیکرٹ ٹرسٹ ہوتا ہے بیوی کے پاس اپنے شوہر کے راز اپنے شوہر کے نجی معاملات ان کی حفاظت کرنے والی اس میں یہ بھی سمجھا گیا ہے عصمت جو ہے عورت کی جس کے نکاح میں وہ آ گئی ہے تو اب وہ اس کے پاس اس کی امانت ہے لہذا وہ اپنی اس شوہر کی عدم موجودگی میں اپنی اسمت کی حفاظت کر رہی ہے وہ بھی در حقیقت اپنے شوہر کا حق ہے جس کی حفاظت کر رہی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ سنا تھا لرز گیا تھا میں لبنان کے ایک نوجوان مجھے ملے تھے بیروت کے رہنے والے ویسے عباد الرحمان ایک ارگنائزیشن بڑی عمدہ بڑے اچھے نوجوان اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ ہم جب صبح اپنے گھروں سے نکلتے ہیں پھر ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری بیویاں کیا کرتی ہیں یہ معاشرہ یہ تو اس نے کہہ دیا کھل کر ورنہ معاشرہ تو یہ بن چکا ہے آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر انسان جو ہے نفسیاتی طور پر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے جبکہ اسے یہ اعتماد نہ ہو کہ میں جس بیوی کو گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں وہ اپنی اسمت اور عفت کی حفاظت کرنے والی ہے وہ میرے ساتھ وفادار ہے یہ اعتماد کتنی بڑی دولت ہے اور جہاں یہ اعتماد نہ ہو وہ حقیقت جہنم میں انسان زندگی گزار رہا ہوتا ہے وہ کوئی گھریلو ازدواجی زندگی کی کوئی راحت اور کوئی اس میں اطمینان اور سکون تسکنو لہا جو آیا ہے ازدواجی زندگی کا ایک اہم مقصد ہے سکون حاصل یہ تسکنوئی اور وہی وہ حاصل نہیں ہو تو فرمایا حافظات للغیب بما بے بیما حافظ اللہ و اللہ نشودہ اب دیکھیں یہ باتیں بھی آج کی تہذیب میں بڑی عجیب لگتی ہیں بلکہ آپ میں سے بہت سے بھی چاہیں گے کہ یہ آیت تو نہ ہی اتری ہوتی تو اچھا تھا وہ غزے بسر کی کوئی نہ کوئی شکل ہو ہی جائے کسی طریقے سے اس آیت کو اگر کھرچا جا سکے قرآن مجید سے تو شاید بہتر ہو ورنہ آنکھیں چار کرنا مشکل ہے آج کی محبت دنیا سے ورنہ تقافون اور نشو اور وہ کہ جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو جائے سرکشی کا یہاں بدکاری مراد نہیں ہے نشوز کہتے ہیں سرکشی کہنا ماننے کو تیار نہیں ہے اپنی بات جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے جبکہ اس کا کام کیا ہے وہ مرد کی قوامیت کو تسلیم کرے ارداد و قوام عالم نصاب فساد اور یہاں اس مفہوم میں نشوز آیا ہے وہ لاتی تقاف نہ پہلا کام تو یہ ہے کہ واد اور نصیحت سے درست کرنے کی کوشش کرو وہ جروح ہن دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ان سے تعلق جو ہے منقطع کر دو بستروں بستر, بستر علی کر لو انہیں بستر جو ہے ان سے دور کر دو بدلدو اور انہیں مارو یہ جسمانی سزا کی کا بھی اختیار دیا گیا ہے اس نظام کو درست رکھنے کے لیے مستحکم رکھو اگرچہ اس میں حدیث میں آیا ہے کہ چہرے پر نہ مارا جائے کوئی ایسی مار نہ ہو کہ جس سے جسم پر کوئی مستقبل اس کے اثرات پڑ جائیں احتیاط کے ساتھ لیکن بارات اللہ کا کلام ہے یہ قرآن مجید ہے کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ان الفاظ کو ان حروف کو اس قرآن مجید سے کوئی کھڑج سکے یہ دوسری بات ہے کہ ہمارا یقین نہ ہو اور ہم جو ہے خام خواہ محجوب اپنے اندر ہو لیکن یہ کہ جو نظام ہے دین کا وہ یہی ہے ف ان اب یہاں بھی دیکھیے یہ بدکاری کی بات نہیں ہے کچھ لوگوں نے اس کو خام خواہ بدکاری کے ساتھ جو ہے وہ اس کو منسلک کر ان اتا کو اگر وہ تمہاری اطاعت کرے اصل مسئلہ اتات کا ہے فسال ہاتھوں پانتا فن اطا نہ کم فلا تبو علیہ صبیلا پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو پھر خام خواہ ان کے اوپر زیادتی کرنے کے لئے بہانے مت تلاش کرو ان اللہ کا نلی ان کبیرا یقیناً اللہ تعالی بہت بلند و بالا ہے بہت بڑا ہے بزرگ و برتر ہے وہ ان خفتم تم شکا کا بین <بینهما> اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یہ تو دونوں آپس میں زدم زدہ میں آ گئے ہیں اب ان کا ان کے مابین معافت نہیں ہو سکتی جھگڑا ہو رہا ہے اور ہر وقت کی چخچخ چخ ہے شقاق کہتے ہیں جب زدم زدہ میں آ جائے ایک ہوتا ہے وہ درجہ اختلاف کا جس میں کچھ کہنے سننے کا موقع ہوتا ہے اور اس کا امکان ہوتا ہے کہ بات سمجھائی جا سکے تو سمجھ میں آ جائے ایک وہ ہے کہ معلوم ہوا کہ اب اڑ گئے زد ہے وہ انختم شِقَاقَ بین حما فباسو حکم امی نہ ہی وہ حکم امی نہ لے تو بقرر ایک حکم اس کے میں سے کے میں سے اور ایک اس کے میں سے اگر وہ اصلاح چاہیں گے یعنی اگر دل میں ارادہ ہو شوہر کے بھی اور بیوی بی کے بھی وہ خاص سچویشن ہو جاتی ہے اس وقت تو زندم زندہ ہو گئی لیکن دونوں کے اندر یہ خواہش بھی موجود ہے کہ کسی طرح معاملہ درست ہو جائے تو یوریدا کے فائل وہ بھی ہو سکتے ہیں مرد اور عورت اور یوریدا کے فائل جو ہے وہ حکمین بھی ہو سکتے ہیں دونوں حکم اگر چاہیں گے اور پوری محنت کریں گے ارادہ کریں گے یو افق اللہ اللہ تعالیٰ ان کے مابین موافقت پیدا فرما دے گا ان اللہ کا نا علیمن خبیرہ یقین اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہر شے سے باخبر ہے بارک اللہ لی و قرآن فی القرآن العظیم و العظیم ویا کم بل آیات مسجد